وہ اس قال رب و کل ملائے تکلی خالق ان بشر سالمن حمای مصنون اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس تھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ منسول فالما مِّن مصنون ثقیل لفظ ثقیل اصطلاح ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مزید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا سورہ آل عمران کی عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے کی سی ہے خدم تو فیاقن وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے فیضا سوید ہوں جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شہر کا ایک ہولا بن گیا پھر اس کی نوک نوکلکس مواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویر ہے فیضا سب ویت پھر جب میں اسے پوری طرح سکھ سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر لوں ون افق تو فی اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی زمیر متکلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا پھپا لہو ساجین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں فصد الملائے کا تو کل اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اصرافی الا ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ سب یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ قحب میں مل جائے گی ابا ساجدین اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے یا مالک اللہ تکور ساجدین اللہ نے فرمایا فرمائے کیا ہوا تو یہ؟ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کالا لم اکن اسجدا من صلصال من منہ مسنون اس نے کہا میرے لیے یہ رواب نہیں ہے میرے میں ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تون نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا قال فخرج بن ہافائدین اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو بھائی نہ لان تعلا یوم اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جداؤ سزا کے دن تک یوم باس بادل موت تک کال رب فانزنی الا یوم یو تو اس نے درخواست کی کہ پرمٹ پھر مجھے ذرا مہلت دے دے دھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کال ابین نگر منظرین اللہ تعالی نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ پرما اچھا جاؤ ٹھیک ہے تمہیں دھیر دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی محلت مل گئی اللہ یوم الوقت المعلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں میری جانتا کتنی ہوتی ہے لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام آزادیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے خود اپنی اسی رات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے کال رمبے تھا بیمار اب اس نے کہا پرور جگہ جو تون نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجیے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے بیماغ میں تنی تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے نہ ازن نہ لہم فی الآٹ والا اوین نہ تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم ربا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی والا اوین نہ ہوں مجمعین بھول جائیں گے یہ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اجمعین سب کو مخلصین سوائے ان میں سے ان کے جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پہ وہ نوٹ کیجیے مخلث ہے مخلثین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا دور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کالحاظ اثرات اللہ مشتق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرا تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوٹ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لیسا لہم سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ جو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے انبادی لسم سلطان اللہ تباہ گاوین سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی نس پرستی کی طرف مائل ہو نہ وہ آپ تو تیری پیروی کریں گے ان کو تجھ جدھر چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا نہ جہنم الام اجمعیم اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانا ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لہٰذا ما تو اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لبا میں منہوم جزوم اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ عالم اندر مستقینا فی جناتی موجود اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو مستقین کا بھی اور جو اہل تقوع ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گی جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں ادخلو ہاب سلام نامنین ان, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں و نذانہ معافی صدر غل یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کو دورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی, ہو کوئی غل ہو ہم نکال دیں گے آدور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑھا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابل فیح نصب ہوں. انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وماہ منا بے مکھرگی نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت, جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجیے انی ان الغفور رحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ ان آذابی ہو الرزاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک اذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچند نہ ہو جائے وہ میری مقفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے آداب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف ور رجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نبے ہوم ابراہیم اور ذرا ان کو بتا دیجیے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان, ان کے بارے میں وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بود میں اس دخل علیہ فقال السلامہ جب وہ داخل ہوئے عزرت ابراہیم کے یہاں مکان پہ آئے انہوں نے سلام کالا انا اجلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے کالو لاتا غلام نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب بیٹے کی بشارت دینے ہیں تو بشرون تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں اللہ رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بُڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قالو بشرنا کب الحق ان کا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دی حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلاں کو من القانتی تو ابراہیم آپ تو پھر ناؤمید لوگوں میں سے اتنا ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قالا کالا یقنت یقنت من رحمت رب اللہ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی وہ ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت عہ بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل بانجھ رہی ساری عمر اور حضرت ذکریہ جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کالا فماخت بکم یوہل مرسل انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتہ دو اے جو بھیجے گئے ہو ایل چی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہے ہو کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے کالو ان ارسلنا سلنا اللہ قومی مجرمین ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف اللہ آل لوت سوائے اعلی لوت آپ لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے ان منجوہ مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے علم اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انہا ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فلما جا لو المرسلون تو جب یہ لوچ کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے قال انکم قوم منکرون وہی بات حضرت لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے کالو بل جینا کبھی ماں کالو فی ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم بات نہیں آؤ گے ان خبی فیل کو نہیں ترک کرو گے شرک سے بات نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں وہ آئینہ کبھی اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے آپ والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وہ طبی اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے بلا الطف من کو محدود کوئی سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آ رہی ہو کوئی تعلقات اب ہوں دل کو وم تو ہے ستو مروٹ اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہ قدیدہ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذال کلام یہ فیصلہ انداب رہاء مکتوب مصبحیل کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں ہے نسیمنسی کر دیے جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا پنجا اہل یہ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کالا انہا ضیف ان فلاح تفضر حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو بس تق اللہ ولا تذ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بےآبرو مت کرو کالو اولم نن قالل عالمی انہوں نے کہا کہ دیکھو لوت ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا بت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں تم اور بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکار بن گئے ہو پوری دنیا کے اب علم ننہا کا کیا ہم نے منع نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو قال ہا اولائے بنا سنگ تم فائل ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ جواہر اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ میں ارض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لآوں کا ان لفی سکرت تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عمر عین مین ہے والا ام ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فاخلت ہوں مش تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگاڑ میں اجالا ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان ایک سنگھار نے آ پکڑا پجالنا آ سافلہا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر وہ ہم کرنا ہجارت سجیل اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش ان نفیزہ متوسمین یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جسے میرے نام سے آپ پہنچانتے تو جو علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیات افاقیہ آیات تاریخیہ آیات انفسیہ آیات قرآن سے حقیقت کو جاننا چاہے ان نفیزالے کا لا آیات نلمتمین وہ ان مقیم اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک ویڈیٹرین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سریز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڈی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا سریز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی یا ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیریوانس تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ راستہ ہے امام مقیم سمیری مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھی شاہ را. اسی پر یہ جر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اساب مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں ان نفیزہ للم یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے و ان کان صابل اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ کا کلف بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فلتقم نامن یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لو تعلیہ السلام کا ہوا ہے امباء رسل کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصرت النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تسکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امباء رسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب لیکن شعیب کا نام نہیں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فلتقم نامن ان سے بھی ہم نے انتقام لیا ون ہما لب امام اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو میں ابھی آپ کو بتایا ہے ولکت کزب اساب الحجر از <الْمُرْسَلِيح> اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احتاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام اہتاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے اس علاقے کا نام ہجر ہے قوم کا نام ثبوت ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ وسلات وسلام و لذما صاحب الحجر البرسلیم اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے بھیجے کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے وہ آتے انہیں ہم نے اپنی آیات دی ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصہ نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ سالے کی اونٹنی کا موجہ فقانو انہا بور دین لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے ہی کرتے رہے وکانو من جبالتن عام نین اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہے میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو تو آخر تم اس صحت اور نے کے وقت فما اغنا تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت سالے کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہے وہ امباء رسل میں سے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کسورا ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے